بس الرحمن الحمۃ اللہ, اللہ محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح واٹسپ گروپ باقی تمام واٹس ایپ میں ون اور مدرسہ صفین الباء شاہ باقی تمام واٹس ایپ میں موجود برادر الرامین خان صامین سب کو شموسن اقبال سے سلام عید کرتے ہیں اور ہمارے درست کتاب اقاد نعبا شاہ صلاح الجاً سے آج یہ درس بھی اولیاء اللہ کے بارے میں ہے اور سوال نمبر بادشاہ سے شروع ہوتا ہے کل آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ملا تھا کہ ہمارے سلسلے کا نام کیا ہے اور ہمارے سلسلے کے نام سلسلے جہاب ہے سلسلے اذہاب کہنے کی وجہ کیا ہے اور یہ اس سوال کے جواب دے ایک معروف حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا ابھی سوال نمبر بادشاہ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے اذہب کے پیرانے ترقت شیخ حضرت شیخ معروف کر ہی سے لے کر عصر حاضر کے پیر ترکت الحاج سعید محمد شاہ نورانی مدز للا علی کو ہم کس حیثیت سے مانتے ہیں یعنی جی حکم کو جس جی حیثیت سے مانتے ہیں وہ بیان کریں تو اس سلسلے میں جواب یہ تاحر ہوا ہے کہ اس سلسلہ اظہار کے ان تمام بزگانی دین کو انز معروف کر ہی علیہ رحمت سے لیکہ حضرت سید محمد شاہ نورانی مدز للال علی تک کو سلسلے کے تمام پیران ترکت نسین کو ہم بحثت نوربادشاہ اول اولیاء کرام کی حیثیت سے مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ اولیاء کرام میں جو خصوصیت وہ یہ کہ وہ علمائے عاملین میں سے ہیں ہاں جی وہ علماء عاملین میں سے ہیں علماء ہیں عمل کرنے والوں علماء ہیں شاسے نے نفر وہ علماء ربیین ہیں معرفت کی وجہ سے خدا سے بھی ان کا شدید ربط ہے اور بندوں کی تعلیم و تربیت میں بھی وہ مصروف رہتے ہیں تو ہمارے سلسلے زاب کے پیران طوری کے ان کی عملی زندگی دیکھیں وہ یہی ہے وہ شریعت کے عالم ہیں اور اپنے اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والے ہنسیاں ہیں ہاں جی اور ساتھ ہی علماء ربانی میں سے ہیں کہ ربانی کے مانے گئے اللہ والا علماء نے جو ہے ربانی کے مانے گی لکھا ہے شدید الربط اللّہ تعالیٰ اور شدید التربیت الناس یعنی اللہ کے معرفت کی وجہ سے اللہ سے بھی ان کا مضبوط رشتہ رشتہ ہے تعلق ہے آن جی اور اللہ کی معرفت کی وجہ سے اس کے ذات سے فات پر علم یقین عم ال یقین اور سے معرفت کی وجہ سے اور ساتھ سے جو ہے کیونکہ اللہ سے محبت ہے تو ان کی علم اور عمل دونوں سے وہ سرحراس ہے تو ان اللہ کے بدنوں کی ہدایت ان کا مقصد اور مشن ہے لہذا پھر وہ ہاں جی شدید و تربیتی لوگوں کی تعلیم و تربیت لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں بھی اور مصروف رہتے ہیں اس لیے جو ہے ان کو یہ سلسلہ صاحب کے تمام پیران ترقمیں ہاں جی یہ صفات ہے لہذا ہم ان حضرات کو اولیاء کرام کی حیثیت سے مانتے ہیں پھر سوال نمبر ترسٹھ جی کیا ان تمام اولیاء کرام کے درجات و مراتب برابر ہیں یعنی سلسلہ جہاں کے تمام کرامی ترخت امیر معروف ترخی سے لے کر معذہ پیتا تو جواب ہرگز نہیں یعنی کیوں لیکن کیوں کی جب تمام امبیائی کرام علیہ السلام درجات و مراتب میں برابر نہیں ہیں جی کی قرآن نے بھی فرمایا کہ فض کر رسول فضل النباض و مولاوات انبیاء کے بارے میں فرمائے یہ وہ رسول نے جن کے ہم جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضلت دے دیا ہاں جی کل ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے زیادہ فضلت والے تین سو تیرہ نبی ہیں ان میں سے زیادہ فضلت والے پانچ رعظم ہیں اور ان سب میں سب سے زیادہ فضلت والے افزد الامبیا سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنے اپنے درجات الگ الگ, الگ ہیں لہذا جو ہے جب انبیاء کرام علیہ السلام درجات و مراتب میں برابر نہیں ہیں تو تمام اولیاء کرام کے درجات و مراتب لامحلہ برابر نہیں ہو سکتے بلکہ کوئی ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات اور کوئی ولایت کے ادنا مراتب پر فائز ہو سکتے ہیں لیکن کچھ کچھ اولیاء جو ہے مراتب ولایت ان میں ضرور پائی جاتی ہے یہ آخری سوال اس باب ولایت میں کیا مرشد اور پیرانے طریقت کو ہاں مرشد اور پیرانی ترخت کو اکثر لوگوں سے بیاض لینے کے لیے تلقین ذکر انہیں ذکر دینے کے لیے اور تربیت سالکین اور اپنے مردین اور سالکین کو تربیت دینے کے لیے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی قسم کے انقطاع کے وغیرہ ہنجہ سلسلہ کٹے وغیرہ متصل مرشد کامل یا پیر ترخت کی اجازت ضروری ہے یا نہیں یا جو چاہیں آگے آ کے لوگوں کو جو ہے ولا ولایت کے نام پہ لوگوں کو لوٹا چلے جائیں تو ارجین گرامی اس سے سوال کے جواب آپ لوگ برائے مہربانی خصوصی توجہ سے سنے گا کیونکہ یہ نواشی تاریخ میں آپ لوگ نگاہ کریں تو ایک تو ایک وہ پرانے ترکت محسان احکاط کے سلسلہ ہیں جو سچ مچ اس سلسلے کے اندر آیا ہے اور سلسلے کے اندر وہ شامل ہیں وہ سب عام وہ سب عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں اور سب سچ مچ مج... ان کی زندگی ان کی زندگی کے تمام اعمال افعال شریعت کے انہیں مطابق ہے اور معیار بھی یہی شریعت ہے ہاں جی اس کے ان سے ہمارے مذہب کو ترقی ہوئی لیکن کچھ لوگ دو نمبر لوگ شامل ہو گئے ہیں کچھ خوبصورت نعروں کے ساتھ لیکن اندر سے کھوکھلا ہے ہاں جی ان کے ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے ظاہر اچھا ہے باطن میں خبر سطحیں ہیں اور بہت سے اغراض جنیوی اغراض لے کر اندر گزتے ہیں اور ہمارے قوم کو لوٹا ہے اس کی بہت سی مثالیں آپ لوگ تاریخ نرواشہ بہ نگاہ کریں ماضی اور حال میں تو آپ لوگوں کو ملیں گے لہٰذا برائے مہربانی سوال پر کافی غور کریں اور مشاغ نواشی پاک محققی کو سنبھالنے کے لیے کوشش کریں تو میں اس سوال کے جواب کہ کی کیا جو ہے منشق اور پیرانی ترکیت کو اکثر بےحد تلخی نے ذکر تربیت سالقین کے رسول اللہ تک کسی قسم کے انقطاع کے بغیر متصل مرشت کامل یا پیر ترکت کی اجازت ضرورت ہے یہ اس کتاب کا سوال نمبر ستاس چونسٹھ ہے تو جواب جی ہاں ہاں جی ہاں بالکل جو ہے ضرورت ہے کہ مرشد اور مرشد و پیرانی ترکت کو اخس بیعت ان لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تلقین ذکر اور تربیت سالکین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بغیر کسی انقطا کے پہنچنے والے کسی منشد کامل یا طریقت کے پیر کا اجازت یافتہ ہونا یا لینا انتہائی ضروری ہے اس اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کی بیعت یا مرید بننا عذر و شریعت اور فکل آہوت کی تعلیمات کی روشنی جائز سے نہیں ہے چونکہ کسی حقیقی معیشت کی اجازت کے بغیر ہاں جی حقیقی معیشت جو سلسلہ رکھتا ہے یہ جی دن بیادن معیشت یا کسی حقیقی معیشت کی اجازت کے بغیر معیشت کے بہت سے دعوے ہاں جی جھوٹے اور دو کا باز ثابت ہو چکے ہیں تاریخ نرباشہ میں بھی دوسرے بھی عالم اسلام کے فرقوں میں آپ جا کے دیکھیں ان صلاثل تصوف میں ہاں جی خود صحیح سلسلہ رہنے والے کچھ جھوٹے دعوے دار نکل آئے ہیں مرشد کے بہت سے جھوٹے دعوے جو بہت سے جو بہت سے ہاں دعوے جھوٹے اور دو باز نکل چکے ثابت ہو چکے ہیں اور ایسے جالی پیروں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لوگوں کا لو لیا ہے لہٰذا کسی بھی پیر کے مرید بننے سے پہلے خوب تحقیق کیا جائے الہی رہنے والے حقیقی بعمل علماء سے معلومات حاصل کیے بغیر اپنی ذاتی پسند و ناپسند پر جالی پیروں کا مرید یعنی پیرکار بننے سے گریز کریں کسی شاخ کے صرف حسن ظاہر پر آپ بلا وجہ فرفتہ نہ ہو جائیں کیونکہ اولیاء اللہ کے لبادے میں شعبہ بباز اور جادوگر بھی موجود ہوتے ہیں اور جنات و شیاطین اور حمزات و معاقلات کے تسخیر کیے ہوئے عامل بھی ہوتے ہیں خصوصاً تصیرات کرنے والے زیادہ تر دوکباز ہوتے ہیں چنانچہ جی ایسے جالی اور دوکہبعات عامل و مرشد اور ولی کے جھوٹے دعووں کی مثالیں تاریخ نرباشا میں بری پڑی ہیں جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں نرواشی مسلک کے شرازہ بکھرتا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی نرواشی مسلک میں موجود ہے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ صاحبہ عقل و فاہم و فراست صاحبہ عقل فاہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ایسے جالی پیروں سے ہوشار رہیں اور علماء کرام اور دانشوران پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بروقت تحقیقات کر کے ان جاہل اور جعلی معاملوں کا روک تھام کریں اس سلسلے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے کسی بھی قسم کے قربانی سے درخ نہ کریں وغیرہ مسئلہ کے نرباشا کی تعلیمات اور عقائد کا شہرازہ جلد بکھر جائے گا چنانچی حضرت شاہ سید محمد نواش علیہ رحمٰن نے تذکیرات کے ذریعے خارق العادہ یعنی کرمت جیسی وہ کم جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کو خارق الاحدی بتائیں ہاں جی کے ذریعے خارق العادہ کام انجام دیتے ہوئے ترکت اور ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنی تصنیخ کشف الحقائ میں ترکیت کا ڈاکو قرار دیا ہے تو در حقیقت ان لوگوں کو ترکت سے کوئی سرکار نہیں یہ لوگ نمود و نمائش کے دلدادہ ہوتے ہیں جبکہ حقیقی اولیاء اللہ اور مشرین ترکت حقیقت شریعت و متحرہ پر مکمل کاربن رہتے ہیں اس کے علاوہ یہی اولیاء اللہ ترکت اور حقیقت کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ ہوتے ہیں یہ حضرات جھوٹ بولتے ہیں نہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں بلکہ یہ ہستیاں اپنے اعمال عبادت اور ریاضات کو حتی تال امکان پوشیدہ رکھتے ہیں ساتھ ہی ہمیشہ خوف لائی میں رہتے ہیں اور اپنے مردین کے تصفیہ نفوس و تصف قلوب میں دن رات مشغول رہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے کردار و گفتار کو دیکھ کر لوگ ان ہستیوں سے خیر سگالی کی امید رکھتے ہیں ازاین گرمی یہ بات جو ہے بہت عام ہے میں بینہو و بین اللہ صرف اللہ کو مد نظر رکھ کر اس دین کی بقا اور استحکام کو مدنظر رکھ کر کسی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ہاں جی ہم چونکہ ہمارے جو شاست علیہ رحمت کا جو شک الحبت اسیلقاجہ ہیں جو عام مشدین کی کتابوں کی طرح نہیں جنہوں نے طریقت اور شریعت کا ترقت اور حقیقت کا راستہ نہ دیکھا آپ کی یہ جو یہ کتاب جو ہے شک الہوت خاص طور پر اور رسول القاجہ بھی جو ہے یہ دونوں طریقات اور شریعت حقیقت پہ چلے ہوئے ہاں جی ان سے ان کا سینا لوریس ہستی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قلم ان قلم سے لکھا ہوا کتاب ہے فق فق رسول میں عقائد میں لہٰذا ان کی کتاب سے بڑھ کر جو ہے ان کی کتاب میں اگر ایک چیز کو واضح الفاظ میں نہ صحیح الفاظ میں صحیح قرار دیتے ہیں تو عمل لیے صحیح ہے طو کی کتاب میں ایک عمل کو ایک کردار کو ایک طور طریقے کو واضح الفاظ میں جب اس کو غلط قرار دیتے ہیں تو ہم نرباشی ہونے کے لحاظ سے ہمیں اس کو اس حکم کی لازمی طور پر اور پوری قوت کے ساتھ اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے ذہنی شاہ سلیہ رحمٰن فرمائے جو شکت ترقت کا دعوے دار ہے ہاں باب الجہاد حرمائے و منر تقبل مجاہد طب اللہ مرشد الحق اللہ جو شکت کسی مرشد کے بغیر ہاں جی مجاہدہ عید کا یعنی جہاز اکبر شروع کریں تو بے شک وہ گمراہ ہو جائے گا اور حلاف ہو جائے گا نامراد ہو جائے گا تو اذن گرمی یہ شی علیہ رحمہ کے فلاح ووت کے واضح احکامات میں سے اگر آپ نے اس طریقت کے اس راہ میں آنا ہے اور آپ نے ایک فناف اللہ وقاب اللہ کی منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کو ہر صورت میں ایک اجازت ہے ہاں پیلے پیر ترکت منشی ذائقہ کے پی مرید ہونا پڑے گا اس کے زیر سائی اگر آپ کی تربیت ہو تو آپ اعلیٰ منزل پہ پہنچیں گے جس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر دو نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے اپنے ذاتی پسند اور ناپسند بھی کسی کا مرید بن گیا جب کہ اس اس شاخص میں شاشید علیہ الحماعہ کے فکر احمد کی واضح تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہا ہے اس میں واضح شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں صحیح الفاظ میں موجود شرائط کا نام و نشان نہیں ہے جو کہ سب سے عام ترین کیا ہے علم ہے شریعت کا علم ہے ہاں جی اس سے بالکل آ رہی ہے تو ایسے شخصیت کے اگر ہم ملیس بن جائیں گے تو یقیناً جو ہے ہمارے دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا ہماری دنیا بھی خطرے میں پڑ جائے گا لہٰذا ہمارے اس پاک مسئلہ کی علما دانشمن ہر اہل علم فضل کی ذمہ داری ہے جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مستند سلسلہ نہیں ہے ہاں جی شخصیت کی تعلیمات کے روشن میں یہ تدبیک ہوتا ہوا ہاں اس پہ مطابق نظر نہیں آ رہا تو اس پر خوب تاخیر کرنا ضروری ہے ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہو تو لیکن صرف دعوے سے تو نہیں چلتے دنیا میں دعوے تو بہت ہے لہذا علماء اس کو عدل انصاف میں لے کے آ جائیں اور علم و فضل اس کو سامنے رکھ کر اس سے خوب تاخیر کریں ہاں اگر سچ میں اللہ نے اس کو الگ سے کوئی چیز دیا ہے تو دوسروں میں نہیں ہے تو یہ ممکن ہے اما نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے جو وقن جو ہاں جی اللہ کی طرف سونے پر کوئی ثبوت ہو بس سوائے جو ہے چالاکی ہے فریب ہے دھوکہ دہی ہے عامل ہے جنات موقعات قابو کیا ہوا ہے تو جنات موکلات قابو کرنے کے لیے نگرامی گرامی حامی معلوم ہونا ضروری ہے شاہ سے اللہ رحمۃ روشنی میں اس کے لیے توا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ چھلہ پورا کر کے جن موکلات جو بھی وہ قابو ہو گیا اس سے وہ کام لے سکتے ہیں اور پھر وہ ترکت کے دعوے بن جائیں گے یہ کام نے فرما ایسے لوگ جو جنات قابو کر کے وغیرہ قابو کر کے انداز سے ان کا کوئی تذکیہ نہیں ہوا یہ دین کے لیے بھی ہماری دنیا کے لیے خطرناک ہے شاثر نے ان کو ترجیح و سب سن لے شاثر نے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی سلسلہ ترقت نہیں ہے علیہ سلمتا کو ہی والا ایسے لوگ اور اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اپنے اعلی مقامات پر فائز ہونے کا تو ایسے لوگوں کو ترقی کا ڈاکو کہا ہے اور اللہ تک پہنچنے والے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا کہا ہے لہذا ہم سب کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنے چاہیے زین گرامی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جن صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تو